بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ورتقوا الله لعلكم تتقون یا ایل دینا آمانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تا نہ تم سود کھاؤ ادحا تن مزا مزاحقاتن کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں یعنی دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ وقت تے ڈرو للہ اللہ کو مستقل دوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ تذکرہ کر رہا ہے جنگِ خود کا اور درمیان میں اللہ سبحانہ و تارا نے سود کی ہمت کا ذکر سوروپ فرما دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کھانے سے صفح رجولیت مردانگی مردوں میں کام ہو جاتی ہے زنانہ کام پیدا ہو جاتا ہے حرام تھوڑی سے اور جان میں بھی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 جو حقیقت میں یہودی تھے ان کی وجہ سے نقصان مسلمانوں کو پہنچا. تو اللہ کو بتانا ہوا تھا اعلّہ نے سود کو حرام قرار دیا کہ دروازہ ان کے ساتھ کا کسی قسم کے تعلقات کا جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے ختم ہو جائے لاسا ربا سود نہ کھاؤ اگر آفنگ دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کے اب یہاں سے کچھ لوگ قرآن دیتے ہیں کہ سود جو مرکب ہو وہ حرام ہے مفرد سود حرام نہیں مرکب سود کہ سود پر پیسہ دیا کہ چھ مہینے بعد پہلے دیئے پانچ لاکھ ہیں چھ مہینے بعد ساڑھے پانچ لاکھ ادا کرنے ہوں اب مہنا گزر گیا تو یہ ادا نہیں کر سکا تو دینے والا مطالبہ کرتا ہے یا تو سود میں اضافہ کرو یا رقم دو وہ ساڑھے پانچ کے بجائے وہ چھ ہو جاتا ہے چھ لاکھ اور اس کو پندرہ دن کی مولت مزید مل جاتی پھر تو مزید پندرہ دن گزرنے کے باوجود بھی وہ رقم پوری ادا نہیں کر سکتا اس کے پاس میں نے اور بڑھا دیا سچتا کے تھوڑے ہی عرصے میں دار جو تھا اس سے کئی گنا زیادہ سود ہو جاتا اس کو سود مرکب کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑھوتری والا سود ہے بڑھا چڑھا کر, کر لینا دگنا چگنا کر کے لینا یہ حرام ہے مفرد سود حرام نہیں لیکن ان کی یہ بات ضرور اللہ سبحانہ ہوا تھا نے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 وہی تم تم فلکم روس اگر تم توبہ کرتے ہو فالک مروس انوالی تو تمہارے لیے جو جائز مال ہے وہ ہے رس المال جتنا تم نے دیا ہے وہ ہے جائز اس کے علاوہ باقی سارا سول ہے فلقم روس انوالی کم لا کھو نہ بالکل نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے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 سود لینا سود دینا یہ مسلمانوں والا کام نہیں یہ کافلوں کا کام ہے تو جو آدمی اللہ رب العال کی رحمت کا امید وار اور فرقدار ہے وہ سود سے بچے اور پرہیز کرے تو سود خوری مسلمانوں کا وسیلہ اور سیوا ہی نہیں تو کام کافروں کا ہے اور مسلمانوں سے بھی جو بندہ سود تھوڑی کرے گا اسے بھی کافروں والی یاد نہیں ڈالا جائے گا سزا دی جائے گی جو اللہ اور رسولہ اور اللہ اس کے رسول کی حاج کرو اللہ اللہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی سود کھانا اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھنا یہ دو مسداد چیزیں ہیں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 اللہ سبحانہ اٹھانا ہوگا نے فرمایا ہے تو اگر تم بھی ہر بیمین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جان سن لو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو سود خوری سے صاحب نہیں ہوتے سود خوری سے باغ نہیں آتے آدھا سود خوری چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول کی کاٹ کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وہ سارے لو میرا مو فرا سن اور تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ حد تحصلیل جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے ایسے ایمان کو فال صالحہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی وکرت کا سبب بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے بعد والی فیتا نن کا فیتا دل لے ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک امار کرنے میں جلدی کر لو جو سیاہ راہ کے ٹکڑے کی طرح ہیں ی بعد دیگرے دیگر رون نہ ہوں گے یس میں ہوگا جو لو کا پھر بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن فٹنے ایسے خواب ہاتھ ہوں گے مطلب ہاتھ کہ شام تک کافر ہو چکا ہوگا یمسی سی و اور یس بہتر بندہ شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا یدینہ ہوگی اور بھی میرا دنیا معمولی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے وہ اپنا دین بیچ جائے گا اس طرح کے خطرناک اتنے آنے والے ہیں زیادہ بادال کانگال کرنے میں جب بھی اللہ نے فرمایا سارے لوگ میلانا اور دیکھوں گا اپنے رب کی فرت کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کاٹ لو اور جنت بھی ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی اردو آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے تو سود کہا ہے کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ودہ خار اللہ کی رحد اور سود سے جو بچنے والے اللہ سے بننے والے ہیں ان کو اللہ نے نویز سنائی ہے جنت میں ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اللہ کے شرما بردار اور مدفی لوگوں کے لیے اور اس کی صفت ذکر کی اللہ نے ارب و حسم آواز ورگ کے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے بڑی وسیع جنت ہے ابو عبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں جنت کا ارض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے جنت کی چڑھائی وہ تو زمین اصمان کے برابر ہو پھر جہنم کی لگ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 اور مصدر کے حاکم میں یہ روایت موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنت کے جہنم کے اوسع جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی اور رات کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان پر اسی طرح سے ہی ایمان رکھنا چاہیے غیر کی چیزیں ہیں نا تو ایمان کا تقاضہ ہے جتنا بتا دیا اتنا ایمان ہے اس کے آگے کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی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 اونٹ ہیں ہاں جی میں سمانگا رنگ کیا ہے کیا جی رنگ ان کا وہ زرد ہے پوچھا کیا ان میں کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ بھی ہے کیا جی ہاں ان میں صحیح ہوں سیاہ بھی ہے تو آپ نے پوچھا وہ پھر جو سیاہ اونٹ ہیں درمیان میں وہ کدھر سیاہ ہیں اونٹ تیرے سارے وہ زرد رنگ والے ہیں تو درمیان میں سے کالے اونٹ کی رسے پیدا ہو گئے تو کہتا ہے اللہ اللہ ہو ناز شاید کہ کسی رگ نے اس کو کھینچا ہے یعنی اس کے اونٹوں کے اباؤ و ندار میں ہو سکتا ہے کوئی سیاہ رنگ کا بھی ہو تو اس کی وجہ سے یہ بھی اس سے رنگ کا پیدا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب اس کو کہہ لا اللہ ہو نا ہو حیر اونٹ اگر اس طرح ہو سکتے ہیں تو بچا کیوں نہیں اس کو بات سمجھ آ گیا تو ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کئی سوال کیے نبی صلی اللہ سلاتے مسلم تو سوال کا جواب دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ شاید سے سوال کے جواب میں سوال کیا جا جائے جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے بار حال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 حکومت کر کے کوئی ہے اس سے دس گنا زیادہ اس کو جنت میں جگہ ملے ایک بندے کو اتنی اور جو اس سے عظیم ترین جنتی ہی ہیں ان کو فکنی ملے گی وہ اندازہ اللہ ہی جانتا ہے چوڑائی اللہ نے ذکر کر دی ہے لمبائی کا کوئی اندازہ ہی اکنا وہ عطرمستین یہ جنت تیار کی گئی ہے پر کاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ جی نہیں ان سے بولا و کر راہ کرا ایل آفین باپ یو فق المستین جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سختی میں بھی اور غصے کو بھی جانے والے ہیں ولافی نا انداز اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں والله باپ یو اور اللہ تعالیٰ اسنان کرنے والوں کو نیتی کرنے والوں کو پسند کرتا اب ذکر کر رہا ہے سود کا تو سات رضاکارا نے اہل ایمان کا ذکر کیا ان کے لیے جنت تیار ہے اور ساتھ ان کا حسن بھی ذکر کر دیا کہ وہ گندیوں میں مصیبتوں میں اور خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں یعنی کہ سود خور انت درجے کا وہ فیل ہوتا ہے کہ اپنا پیسہ کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتا بغیر نالچ کے حالانکہ پیسہ اس نے استعمال کر کے ہم اسی طرح واپس لوٹا لینا ہے پھر بھی وہ ٹیکس دیتا ہے اور ایسے ایمان جو ہیں وہ یوز کو نہ کہ سردار وہ سردار وہ تو اللہ کے راستے میں ویکسین ہی دیتے ہیں سود خور وہ بخیر اور اپنا مال جتنا دیا ہے تو اتنا لے دے اس میں اتنی بھی توفیق نہیں اور جو اہل ہی ایمان ہیں وہ اپنا مال دے دیتے ہیں ایسا دیتے ہیں کہ واپسی کی ان کی کوئی بیت کو نہیں جن سے سونا وہ خرچ کرتے ہیں کہ سرداری برسراری بل قاد مین غصے کو پی جانے والے ہیں یہ دوسری چت ہے کہ غصے سے مغلوب ہونے سے پہلے پہلے جو غصے پر قابو پا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ پچھاڑتے لیکن شدید بسرعہ بس پہلوانی دوسرے کو پچھاڑنے کا گرانے کا نام نہیں بلکہ شدید پہلوان طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں تھے وہ ہے پہلوان گجرا والا پہلوانوں کا حیر ہے یہاں پہلوانی سمجھ جاتی ہے اٹھا کے بندے کو پھینک دیا بڑی پہلوانی تو پہلوانی یہ نہیں پہلوانی کیا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اسی طرح ابو رضی اللہ تعالیٰوں کی روایت صحیح بخاری کے ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت آپ کی یہ نصیحت کریں آپ نے فرمایا لا سا غصہ نہ کہا پھر اس نے پوچھا آپ نے پھر یہی فرمایا غصہ نہ تھا کئی دفعہ اس نے سوال کیا مجھے نصیحت کریں آپ نے یہی نصیحت کی غصہ نہ پڑا غصہ نہ تھا غصہ کرنے سے آپ نے منع نہیں کرا وہ لا اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے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 اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور کہا دینا فعل و فاحصہ او ظالم ان کہ جب یہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں او ظالم انکوسا ہوں یہ آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں فستر فارول جنوبی تو وہ اپنے گناہوں کی بخش طرف کرتے ہیں اب پھر دلو بلّہ اور اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا یا اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشتا ہے علما فعلو اور جو انہوں نے کیا اس پر وہ اشرار نہیں کرتے ڈٹے نہیں رہتے وہ ہم اور وہ جانتے ہیں یعنی کچھ پچھلی سفادے کے تحت اگر کبھی ان سے کوئی دو تیس ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ سے پار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ایک آدمی نے ایک گناہ کیا ہے تو گناہ کیا اس کو احساس ہوا تو اللہ سے معافی مانگی کہ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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر گرست بھی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے اور گناہ بخش بھی ہے پر اس گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ نہ رہا جتنا اللہ نے چاہا اتنی دیر تک وہ گناہوں سے بچا رہا پھر ہر انسان ہے غلطی ہو گئی اس نے کہا اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا اسے بھی بخش دیا اللہ سبحانہ ہوا تو نے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معافی کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے رشتہ گوار ہو میں نے اس کو معاف کر دیا لہذا یہ جو چاہے گناہ پر گنا کر کر معاف کرتا احساس ہوتا ہے جٹا نہیں رہتا غلام جو سر والا اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ گناہ ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذلوبی ہند اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخش طرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتے ہیں اولا کا جزارو ہو موفرات تم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے کہ کی رق کی طرف سے مغفرت ہے وہ جنات اور بابات ہیں تجری من تک کی ہر کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں خالدینہ کی وہ اس پہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نہما اجر الْعَامِلِينَ اور امل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا ہے کب حلت میں قبل تم سنا تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے اور زمین میں چلو پھر اور دیکھو کئی فکانہ آقی بت القین کے والوں کا انجام کیسا رہا بیان الناس یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے وہ ہداؤں و موضاء اور ہدایت اور نصیحت ہے بن مستقین پرہیزگاروں کے لیے تو یہ سود کوروں کا انجام اور سود سے بچنے والے اہل ایمان اہل تقوا کا انجام اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کر دیا ہے تو اب یہ متحدوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے تو جو چاہے جس سے نصیحت حاصل کر لیں